وسلم علی نبیلاحاب نور س ایک سو نواسی ون ایٹ نائن نماز کے بعد و دو و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کس نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ ربی نور شریف کی خصوصی نشریات میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم سعیدی اعلی حضرت کے مشہور و معروف سلام کے اشعار اور اس کی وضاحت اہل سنت کی شروعات کی روشنی میں سنتے ہیں الحمدللہ وہ سنتے جائیے اور جھوم جھوم کر پڑھتے جائیے مستفی میں ہدایت سلام نور ابا پر دور لوگ سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت میرے اکال سلاۃ وسلام کے سراپا مبارک اور جس میں اط کی نطافت و نزافت کا بیان کر رہے ہیں عین سراپا لطافت شفاف التف الطف درود سب سے پاکیزہ درود زیب زینت اور زین خوبصورتی میرا کالی سلا تو سلام کی ذات اقدس سراپا نور ہے آپ کا جسم اطہر لطافت و نظافت کا حسین مرقع تھا کساوت کا کسافت کا وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا قرآن و حدیث نے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوشا نے بیان کیا آپ نور ہیں بشر بھی ہیں اور ان دونوں شانوں میں کوئی آپ کی مثال نہیں اور بے مثل ہیں آپ کی عظمت نورانیت سبحان اللہ آپ کی عظمت نورانیت پر ساری مخلوق فدا اور عظمت بشریت پر ساری بشری مخلوق فدا ہے ابھی یاد رکھیے پیارے اکالی سلا تو سلام کی دونوں شانوں پر ایمان لانا ضروری ہے سبحان اللہ پارا چھ سورہ مدا آئت نمبر پندرہ ارشاد ہوتا ہے نور مبین ترجمہ کنز المان بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا روشن کتاب نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے آرے آرے لارا لائ کا یار سول اس آیت میں نور سے کیا ہو رہا ہے چنانچہ تفسیر طبری جلد چار صفحہ پانچ سو دو سیدنا امام محمد بن جریر طبری علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی بن نوری محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا چیز بنائی فرمایا جابر بے شک بالیقین یقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ہار آیا دیکھو کیسا نور جایا ہے اف والا سنوس والا والا اپنا اللہ مفصر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی اللہ! یعنی آپ نوری بشر ہیں ظاہری جسم شریف بشر ہے. اور حقیقت نور ہے امیر علیہ سنت کے رسالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں سیافام غلام اقا عصل وسلام کی نورانیت کے متعلق بہت پیارا رسالہ ہے پڑھی اور ایمان تازہ کیجئے دل جگمگا اٹھے گا انشاءاللہ شاء امیر علیہ سنت لکھتے ہیں بٹے بیٹھے اس بھائی بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں چنانچہ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں تاج رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلق انکار کفر ہے تو استغفر اللہ لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آپ سید البشر ہیں افضل البشر ہیں خیر البشر ہیں میرے اکالی سلا تو السلام سراپ نور ہے نور اے لا پس پہ دور سلام تمہارے اکالی سلا تو سلام کا جسم مبارک کس قدر لطیف ہے سبحان اللہ حضرت مجدد الفسانی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں ہر شخص کا سایہ اس سے لطیف تر ہوتا ہے اور میرے آقا علی سلاط اسلام کے جس میں اطہر سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے لطیف نہیں اس لیے آپ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ. میرا قیسلا اسلام کی جسم اطہر کی لطافت کا کیا کہنا کہ آپ زندگی کے تمام نجی معاملات معاشرتی معاملات میں بھرپور شرکت فرماتے ہیں اس کے باوجود آپ کا جسم اطہر پھولوں سے زیادہ نازک تھا چنانچہ حضرت سیدنا ونس صدی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حضور علی سلاسلام ایسی چار پائی پر آرام کرتے جو خرمہ کی رسی سے بنی تھی نیچے کوئی کپڑا تک نہ ہوتا حالانکہ آپ کا جسم اطہر تمام لوگوں سے زیادہ نرم تھا مولا علی مولانا کشا کر اللہ تعالی وجہ حل کریم فرماتے ہیں آکالی سلاۃ اسلام کا جسم انور نہایت نرم تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیار کرتے مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران ساتھ سفر کرنے کا ساتھ سوار ہونے کا شرف حاصل ہوا میں نے آپ کے جسم اطہر سے بڑھ کر کوئی نرم شے کو نہیں سبحان اللہ نوا اے نئے سلام, <سلام> سر کسے کہتے ہیں سنوبر کے درخت کو یہ بڑا خوبصورت سیدھا سا ہوتا ہے نا اس سے مراد کیا ہے اللہ حضرت کی آکال سلا تو اسلام کا قد مارک ناز ادا پیار قدم قدیم مغ دماغ و اصل راز بھید حکم حکمتیں یکا بے مثال بے مث سبکت لے جانا یعنی ہمارے اقالی سلاط و اسلام کا وجود اقدس قدرت کا ایسا شاہکار ہے ایسا شاہکار ہے کہ سبحان اللہ اور اللہ تعالی کے رازوں کا مرکز ہے اور تمام مخلوق میں فضیلت میں سبقت لے جانے میں میرے اکالی سلاط و اسلام کا وجود اقدس جو ہے یبتا ہے بے مثل ہے جیسے میرے سی کار ہے میرے سی کار چل رہا ہوں تو اعلان ایک اور جگہ کیا کہا سبحان اللہ ہمائے کتنے ساری باہ قدرت کے قلم کے حسن دستکاری واہ <سلام> <سلام> واہ وا, وا, کیا بات ہے کیا ہی تصویر اپنے پیاری سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیار کیسی با تصویر uh... سماری اپنے پیارے کی سبحان اللہ کے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں آپ کو یکتا اور بے مثل بنایا سبحان اللہ الا حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمت اللہ زو کے نعت میں کہتے نا ختم کر دیونی واہ سانچے میں والے واہ والے بے ڈھالنے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ بنایا وہ بارگار سالت کے نات خان حضرت سعیدمان حسان بن ثابت رضی اللہ, تعالی سبحان اللہ کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں وہ اجملومن قلم تارا خط تو آئی نہیں وہ اکمل بن قلم کلنا کا کد خلکتا کما تشاؤ یارسول آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا آپ جیسا کسی ماں نے چلا ہی نہیں آپ ایسے پیدا ہوئے گویا جیسے آپ نے چاہا سر وادم مغزیر سر وادم مگزیرا حکم یا حضرت ہند بن ابھی رضی اللہ تعالی ہو فرماتے ہیں آپ کے وجود اقدس کا ہر عضو انتہائے متناسب تھا پر گوشت ہونے کے باوجود اس میں ڈھیلا پننا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام آزاد شریفہ کو اس طرح کامل متناسب پیدا فرمایا کہ ان میں نہایت موزونیت و وقار تھا ایک صحابی فرماتے ہیں رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و میں نہایت ہی اعتدال تھا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ حضور علی سلاۃ اسلام اپنی خلقت میں تمام لوگوں سے حسین تھے اور شمائل ترمزی میں ہے آپ کا جسم اطہر نہایت خوبصورت و خوش نما تھا اور آپ کی ذات پاک اللہ تعالی کے اسرار و رموز سے کامل آگاہ تھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموس کا خزانہ و مرکز ہیں سبحان اللہ شب مہراج وہ مقام قرب جو میرے اکالی علیہ و سلام کو اتا ہوا سبحان اللہ چنانچہ پارا سپتاح سورہ نجم کی آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ترجم المان اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی اب اس کی تفصیل سنیے خزان عرفان سے صدر الفاظل فرماتے ہیں اکثر علماء مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہی فرمائی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو وہی فرمائی یہ وہی بے واسطہ تھے اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا اور یہ خدا رسول کے درمیان کے اثرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں اور یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام حلق سے مخفی رکھا اور نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب کو کیا وہی فرمائی اور محبوب و محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا مخض تم ہو اور وہ پوس اور ہیں باہر کے دوست تم ہو درون سرا تم پہ کروڑوں دروی ما کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے پن کی بو سے بھی ماہر فرماتے ہیں کہ جو شب مہاراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا کر کے جو محبوب کو وہی فرمائی اس سے تو بلبل سدرا یعنی جبریلی امی بھی واقف نہیں ہے سبحان اللہ محبوب و محب کے درمیان یہ اسرار ہیں راز ہیں اور سبحان اللہ قرآن پاک کے حروف مقدرات پتہ ہے الف لامی حامیم. اس طرح کے بہت سارے حروف مقطعات ہیں کاف آیا آئین ساد وغیرہ وغیرہ نا اس کے معنی کوئی نہیں جانتا یہ ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز سبحان اللہ تو میرے آقا اعلی حضرت نے اپنے سلام میں اس بات کی طرف وہ اشارہ کیا ہے یکلام صفا جانا پھیلا کلام بلا سنا دفا جانا بلا سلام الف دروز نزاد سلام, سلام میرا سلام نور کی آم آمور کی آمدور کی آمد مرحبا مستفعجا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا